سب ناری الحمد للہ ہیربی عالمین و سلات و سلام علی سید امبیا ایب اما بعد رحمانحیم صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وحب وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ آزل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ تحریت امیر عال سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا ستار قادری دامت برا العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ با نام بہتر مدنی انعامات کا رسالہ بصصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے آپ دامد براطم محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں آج پلوے آفتاب کا وقت چھ بج کر پندرہ منٹ دو سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور خزانات سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج پلوئے آفتاب کا وقت چھ بج کر پندرہ منٹ دو سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے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 اللہ تبارک کا تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توحفی کے رفیع قطع فرمائے تو اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سورہ کوسر جمہور کے نزدیک مدنیہ ہے اس میں ایک رکو تین آیتیں دس کلمے بیالیس حرف ہیں ان محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا حسن ظاہر بھی دیا حسن باطن بھی نصب علی بھی نبوت بھی کتاب بھی حکمت بھی علم بھی شفاعت بھی حوض کوثر بھی مقام محمود بھی کثرت امت بھی آدائے دین پر غلبہ بھی کثرت فتو بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو جس نے تمہیں عزت اور شرافت دی اور قربانی کرو اس کے لیے اس کے نام پر باقلاب بت پرستوں کے جو بتوں کے نام پر ذیبہ کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے ان کا بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے نہ آپ کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کے متبعین سے دنیا بھر جائے گی آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور باعث اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں شان نزول جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی منقطع النسل کہا اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کی تقزیب کی اور ان کا بلیغ رد فرمایا العظیم اللہ, اللہ دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین سلات و علی سید الانبیاء امبیا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليك واصحابك حبيب الله صلى والسلام عليك يا نبي الله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 لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبی وبارک وسلم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول مختصم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں محقی عال اطلاق خاتم المحدسین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دلوی علیہ رحمت اللہ حدیث پاک کے اس حصے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی کسی کی کوتاہی فیل بد عادت بد اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا فلاں اس طرح کے رہا تھا حدیث شریف کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں یعنی کسی کی عداوت کسی سے نفرت دل میں پیدا نہ ہو یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کی کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے وہاں قدورت یعنی و کینے کی پہنچ ہی نہیں سبحان اللہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں وارد شدہ ارشاد گرامی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کی عطا گہرائیوں کے ساتھ یہ پتہ دیتی ہے کہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاد زمان حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان نے کتنا پیارا شعر کہا تم کو تو غلاموں سے آب ہے آب کچھ آب ایسی آب محبت آقا, آقا, آقا تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت, آب محبت آب ہے تر کے ادب ورنہ آب کہیں آب ہم آب پر فدا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مذکورہ حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ شاگرد کی استاد سے بیٹے کی باپ سے ملازم کی سیڑ سے تحت کی نگران سے اور مرید کی اس کے پیر ساحر سے بلا مسلحت شرعی کمزوریاں اور برائیاں بیان کر کے غیبت کا قبیرہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی نظر سے گرا دیتے ہیں شاید انہیں اس بات کا کوئی ہوش بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر کے کتنی بڑی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں ظاہر ہے جب شاگرد اپنے استاد کی تحت اپنے نگران کی اور مرید اپنے پیر و مرشید کی نظر سے گر گیا تو بےچارے کا جو انجام ہوگا وہ ہر وی شعور سمجھ سکتا ہے کاش یہ غبت کرنے والا غبت کرنے سے قبل خود اپنے لیے غور کر لیتا کہ اگر مجھے کوئی اپنے پیر صاحب یا دینی استاد کی نگاہوں سے گرا دے تو مجھ پر کیا گزرے اے کاش پیر و مرشید کی نظر سے ہم کبھی بھی نہ گرے صد کروڑ کاش ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کی سیدھی اور میٹھی میٹھی نظر میں رہیں سدا پیر و مرشید رہیں ہم سے راضی صدا پیر و مرشید رہیں ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا اللہ ایکش ہمارے پیارے پیارے assists. آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وال گناہ گاروں سے سدا خوش رہیں کبھی بھی ہمیں اپنی نگاہ عنایت سے دور نہ کہ کسی شاعر نے کہا نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت خدا کی قسم کہ جس کو نظر سے گرا کر چھوڑ دیا یا رب از وج اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر رکھ آہ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارے پیارے پیارے اللہ ہم کس کے دروازے پر جائیں گے میرے شیخ تحریک امیر الحسنت دامدور خاتم العالیہ فرماتے ہیں گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یار کرم آپ آپ اور سدا کے لیے راضی ہو جا اللہ کرم آپ اور سدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا رب صُحب صلی اللہ تعال محمد وعلی آلہ و بارک وسلم الحمد للہ زجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے میکے میک مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سیکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اسی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و بر اجتماع میں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 اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین و والسلام علی سید الانبیاء اب یا رب مصطفیٰ, مصطفی و تفیل مصطفیٰ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ ظزل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا گناہوں کی بیماری شفا عطا فرما یا اللہ ظزل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ ضزل ہر مسلمان کو بیماریوں قرض داریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ ززل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا مکالا کر یا اللہ ززل ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر اشتقامت عطا فرما یا اللہ ہمیں زیر گنبد خضرہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما یا اللہ کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے رب کہا کر دے پوری آر ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ اکتحبی يا أجه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي المباله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله ہی ر فرمانو سفا کے واسطے یا ہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے مشکلیں ہرکل شہی مشکل کشا کے واسطے ش مشکل شادی واسطے کر بلائے رت شہد کر بلا بنواسے کر بلائے رت شہیلے کر بلا بیا سید سجات کے سبتے مثال مجھے دے کے مجھے, مجھے, مجھے،, مجھے،, مجھے, مجھے علم حق دے بارے میں خدا کے راستے علم, حدا علم حدا حق دے بارے میں خدا کے سیدھے صادق سات سد ساد نام کر ساد نام کر بے وضب راضی ہو اور رضا کے واسطے بے راضی اور مارو سری ناروپ دیوے خج سری ماروپو سری نوپ ماروپ دیوے خج سری جملے حقن میں گنجن دے با پی واستے جنگل حقن میں گنجن دے گن دے بہر شبری شیر حق دنیا گجا دہ شپ شیر حق دنیا کچا ایک کارکھ اب داس بے ریا کے ریا واسطے ایک کارکھ اب دے واحد بے, بے ریا, ریا کے ریا واسطے بول کا صدقہ چل گندو پرہ دے ہو سات بول حسن اور بولو سنی کے واسطے, واسطے, واسطے قادری کر قادری رکھ کا کبریوں میں اٹھا ملاکادری ترکاری رکھ کا پریوں میں اٹھا اللہ کا درکاری کا پریوں میں اٹھا دے ابادر کے ہسن حسن بندے رساتا جا کیا بات دے بندے رسات کا ج نس روی سال کرا سال سو منصور سور نس روی سالے کا من سور دے چھیا تھیا تین موہیے جامع چھیا تھیاتی تین موہیے جا کے سو بہا تے دو ہسو بہا دی علی علی سا احمد بہا دیوا بارے دی علی حسن احمد نالم ہم پر نا گلزار کرم ہم پر نا کلزار کر داری باد شکے بات بھی داتا داتا دکاری باد ہار بل کو دیا دیا دو ماں کو جانا نئے کو دیا دیا دو جانا شہ دیا بالا جانیا کے بات پیشہ حضل اللہ میں گری با حضل اللہ کا دینوں دنیا کے ہمیں برکات برکات سے تینوں دنیا ہمیں برکات سے حقما کے باس کے حق دے روے محمد کے رو محمد کے کر شہید مئے حمزہ پیشوا کے باتے کردے میں دل دلو پاترا سک سترا پر نور کر دل سسرا جا جان گور پر نور کر دل کو ترا اچھا سک سترا جو پر نور گے اچھے پیارے شمس دی بل کے واسطے اچھے پیارے شم کے دی بل رول کے دو جہاں رسول حضرت عال رسول مک ددا تلا گھاستے حضرت رسالے رسولے مختلف رتا احمد رضائے احمد مرسل مجھے احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا پل پوریا گل دی میرا چہرہ حسر مامین امین پور پوریا دل سر سر چہرا شر میرے پیریا پوریا دل سر سر میں ایک میرے شہ شین پی رے باپ پاک بات پے شہ شیاؤ دین پیرے باپ پاک آہ نیتی دنیا سرام اب دود سدا بے ردا کے واسطے عشق احمد میں اتار چشم ترسو سے احمد میں عطا کر چشمے ترم کر کے کر سدی اخ آپیت مجھ دے دے نوان کے واپسے اقر آت مجھ دے دے نوان کے یا الہی رنگ کر Yeah. وسلم <Priachsen> शो व हुजूर से पा